نمازوں کے اوقات اور اس کے بعد اکثر اوقات وغیرہ سے خراب ہونے کے بعد امام تحابیر الحمد اللہ باب لے کر آئے ہیں کہ نماز کو شروع کرتے وقت جو ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا یعنی تکبیر تعلیم میں تو کہاں تک اٹھایا جائے گا اس کے ذمہ میں اس کے ساتھ مل جلے مسائل اور اجلاس میں بنتے ہیں اور مختلف قطب کے اندر ان کو پڑھ چکے ہیں یہاں صرف ایک مسئلہ ہے شروع میں ہاتھوں کو اٹھانے کے بیان میں یہ بات ہے کہ الا ان کو کہاں تک اٹھایا جائے گا بس سب سے پہلی یہ مسئلہ تقبیر تاہمہ کی حیثیت کیا ہے تو اس میں عام طور پر ایک دو مسلم بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک تو جمہور کا مسلک ہے آئ اربعہ کا کا اس بات پر تو متفق ہیں منتخب ہے محدثین سب کے سب کہ تقبیر تاہمات یعنی فرض ہے پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کے جو اعتبار شرط ہونے کے ہے یا کتابوں آپ نے میں بھی یہ اخلاق پڑھا ہوگا بالخصوص نے مالکی اور حالابی حضرات اسکولوں کو کہتے ہیں بیوار حکن کے اس کو لازم سمجھتے ہیں اور احناف تقبیر تعلیموں کو یعنی شرط کا درجہ دیتے ہیں ایک تو یہ بات ہے یعنی یہ سارے کے سارے حضرات اس کے مظم کے قائل ہیں جبکہ کہ دیگر بار حضرات جس میں شہادی ہیں سعید ابن مسیب ہیں حسن بصری ہیں امام اوزاری ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تلفظ جو ہے یہ لازم نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہے واجب نہیں ہے بلکہ ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے جو اس باب سے خارج ہے لیکن یہ آپ کے لازم اور ضروری ہے سمجھنا اس کے علاوہ کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے گا ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے گا تکبیر تحریم کے اندر ہاتھوں کو اس حوالے سے تین مشلق ہے مشہور تقبیر تحریم جو سب سے پہلی تکبیر ہے اس میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے گا سب سے پہلا مسلک ہے امام احمد بن بنحم اللہ امام احمد بن حمبل بعض مالکیہ اور بعض امام محمد بن احمد الرحم اللہ کی بھی ایک روایت ہے تو امام احمد بن حمبل کی ایک روایت بعض مالکیہ اور بعض باقی ان حضرات کے نزدیک یعنی ماں محمود میں حملے کی ایک روایت کے مطابق اور بعض مالکی اور اراکین کے نزدیک تقبیر تحلیمہ میں جو رفع رقم ہے وہ مطلق ہے کہ تقبیر تحلیمہ وقت ہاتھوں کو اٹھانا لازم ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے باقی یہ ہے کہ اس کی کوئی توقیق نہیں ہے کوئی تحریر نہیں ہے اس کی حد نہیں ہے کہ کہاں تک ہو کانوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے اس کے حوالے سے کوئی ترسیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں بسر باتوں کو اٹھانا ہے مطلع یہ مصنوع ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو امام احمد بن حمب الرحم اللہ کی قول مشہور اکثر مالکیہ اور شفافی کا باقاعدہ سر مسئلہ ہے کہ تقبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو جو اٹھایا جائے گا وہ کاندھوں تک اٹھایا جائے گا تو اکثر مالک محمد رحم کے نشمول قال کے مطابق اور شوافع کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو تقبیر تحریمہ میں کاندھوں تک اٹھانا یہ کیا ہے مسلموں میں جبکہ اخناف اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف امام محمد اور ان کے ساتھ, ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم ناخاری یہ تکویر تہنیمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ کیا ہے مصنوع ہے ٹھیک ہے <تصفيق> تو یہ تین مسلک ہے مشہور امام احمد بن حمب الرحم اللہ کی ایک روایت بعض مالکیہ اور ایراک کی ان حضرات کا کہنا ہے کہ مطلقاً ہاتھوں کو اٹھانا مصمون ہے کوئی تحویل نہیں ہے کاموں تک اٹھانا ہے یہ شان تک ٹھیک ہے مطلب کاموں تک شان ہے دوسرا مسلک ہے امام احمد بن حمب الرحم اللہ کی مشہور روایت اکثر مالکیہ اور شفافی کا باقاعدہ سے مکمل مذہب یہ ہے کہ ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے دوران اٹھانا جو مسنون ہے وہ کہاں تک ہے شانوں تک ہے کانوں تک ہے۔ کیا حالات کمزیک یہ ہے ان کے ساتھ ساتھ صوفیہ نسوری ہیں ابراہیم نساری ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے وہ کہاں تک اٹھانا ہے کھانوں تک جی. تو یہ تین مسلک سب سے پہلے جو اصولی طور پر حدیث لے کر کی ہے باپ کی پہلی حدیث جس کو امام تحابی رحم اللہ نے فضا حد قوم سے اشارہ کی امام احمد بن حمل کی ایک روایت اور باس مال کیا ان کی طرف منسوخ کرتے ہوئے پھر اس کے بعد نمبر دو کے جو دلائی ذکر کی ہیں جو ہادی ذکر کی شوافے اور ہاتھوں کو, کہ کو, کو اٹھایا جائے گا پہنچایا جائے گا به قال حدثنا الربيع خربيه بن سليمان الجزيري قال حدثنا سد منوش قال حدثنا ابن بيذ بن انا سعيد بن سمعانا مولى سؤهينا قال دخل علينا ابو هريره رضي الله تعالى فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مثل ان الله عليه وسلم قام الى الصلاه نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یاد مدن تو آپ اپنے ہاتھ سکھ اٹھاتے بس کھینچ اس میں کوئی تحلیم نہیں ہے اور بعض ہی مارکی اور امام احمد بنب رحم اللہ کی ایک روایت کے مطابق یار اور متن کے جب نماز کو شروع کرے گا تو ہاتھوں کو اٹھائے گا تک؟ صرف کر گا وقت وقت اور بھی حد کو مقرر نہیں کرتے وہاں تک جو بھی حاضر حدیث ہو رہے وہ اس حدیث سے استعمال کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کوئی و تعیین نہیں ہے آخرون اور اس حوالے سے مخالفت کی حدیل حضرات شوافع ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے برابر کر دے اپنے قانون کے مجمنگا انادش کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران جو ہاتھوں کو اٹھانا ہے وہ کہاں تک اٹھانا ہے کہاں تک <takhtunk> قال <سؤال> <أنا> لابن أبي قال رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة تكبر كبّر ورفع يديه حظ ومن جبئ أبنه كانت ذلك حظ ومن جبئ أبنه كانت ذلك أبنه كان حدثنا يسونا عبدالقالا قال حدثنا السوفيان بن عيينة عن سوريا عن صالب من أبيه رأيتم النبي صلی الله علیہ وسلم اید ستحت الصلاة یرفوع یدئی ای حتی یوحاذی بھی امامن کا بیئی ہے یہاں ہے ٹھیک ہے و بیما قد حدثنا یونسو قال اقبران ابن روحب اننا مالک حدثوان ابن الشحاب الحاق قال حدثنا بمسلوکن قال حدثنا بشن ابن عمر انوالکن ابن الشحاب قد لکر ابسنا دی مثلا و قد حدثنا جب نماز شروع کی تو انہوں نے اپنے کنوں تک تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں کہ آپ نے ہاتھوں کو یہاں تک کیوں اٹھایا میں نے اپنے عمر کو دیکھا یا فال و ادارے کا وہ ایسے ہی کرتے تھے وہ کال ابن عمر ریسرس اللہ علیہ وسلم یہ فالودارے کا ابن عمر نے یہ کہا کہ میں نے آپ و سلم کو ایسے دیکھا تو تسلسل قطر کی کہ ابن عمر نے سالم کو کہا سالم نے پھر کے اپنے شہروں سے یہ کہا کہ آپ کو ایسے ہی دیکھا کہ آپ وسلم نے اپنے آپ کو یہاں پر اٹھایا ابي ما قد حدثنا ابو نكره قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عامر بن عطاء بن قلاص بن طلحه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده قال قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما اذكرني ابو حماد عايدي 60 الله تعالى عليه مجمعين سمیا تو کون کہہ رہا ہے محمد ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو حمیدی کو سنا جبکہ وہ دس ہب کر تو ابا حمید نے بھی دس صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اور دس ہابئے کرام کی موجودگی میں ان میں سے, میں سے کون یعنی میں ابو بھی, تھے ان کے بھی کئی کے نام لیے تو اب ان دس سال کے بعد میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لم سے زیادہ آپ بھی نہیں گزرا ولا اقدمنا لہو سنکتن اور نہیں آپ ہم سے پہلے جگتی متاثرخر آپ سلام آپ نے لایا ہے اور پھر آپ کا اتنا گزرتا تھا تو آپ یہ بات کیسے سکتے ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں تو کیا کہا صاحب آپ کا پھر لگو کہ آپ تو ہم سے زیادہ آپ کے ساتھ مالیت میں نہیں رہے والا اپنا منا اور نہیں آپ صحبت میں ہم سے پہلے ہو یعنی نہیں تو آپ کو آپ کی شہبت یقیناً ایسا ہی ہے کہ میں تم سے پہلے سب سے نہیں ہوں میرا وقت بھی زیادہ نہیں گزرا لیکن بھی وہ کہنے لگے تو آپ جو تم کہنا کیا چاہتے क्या जानते हो। صحاب ہے گرام کے سب نے کہا سبب تھا کہ آپ نے تھے سے مراد کیا ہے مذہب سانی جو جواب کے سامنے بیان دیا کہ جس میں امام کیا کہتے اس اکثر مال کیا اور امام احمد حمد کی بنیادی روایت کے مطابق اور ساتھ ساتھ باز عراقی. وہ لوگ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر کے اندر جو ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا نماز کے شروع میں یہ المن کبان کے یعنی ان ہاتھوں کو پہنچایا جائے, جائے گا کلوں تک वला ولی ان سے زیادہ اوپر نہیں اٹھایا جائے گا وقت جو فی دل للبهال الاثار اور یہ گزشتہ آسا سے کیا کرتے ہیں وہ استدلال کرتے وقنا ما فی حدیث غیر ہے نا غیر مخالف لهذا ان اللہ اذا وقف فيه ان السلم قال الا قام الى الصلاۃ رفع يديه مد فلیس في ذلك لکن المنتہی بذلك المنتہی ای موقع حال قد <سؤال> ادو نہیں ہم لگ جا کرای رحم اللہ اس کو ذکر کر کے جو سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے مجھے کی کہ جس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے جو مطلق ہے کہ بس کیا فرمایا تھا ہاتھوں کو کھینچ کے وضاحت نہیں ہے کوئی تحبیب نہیں ہے کوئی تعبیر نہیں ہے کہاں تک اٹھاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس جد کی روایت ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہے کس کے مخالف یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور جن روایات میں یہ گزرا ہے کہ آپ مسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہاں تک کندھوں تک اٹھاتے تھے کانوں تک شانوں تک تو تجربہ کی روایت ان روایات کے مخالف نہیں ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ مطلب ذکر ہے اس میں اور ان میں تو تعیین جب کر دی تو مطلب کیا ہوگا کسی مخیت پر جاری ہوگا ہم اس کسی پر معمول کریں گے ان کیونکہ وہاں تک بھی تعین ہی نہیں ہے کہ کہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے انتہا کا ذکر نہیں ہے کہاں تک اٹھاتے تھے ملکی اس کھینچنے سے انتہا کا ذکر نہیں ہے کہ آئی ہوا کہ وہ کون سی جگہ ہوتی تھی کہ کس جگہ تک آپ ہاتھوں کو کھینچ کے لے جاتے تھے اب اس میں دو اتفاق ہے یا تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ جو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو وہ حق بل من کا بین یعنی کانوں, کانوں کے برابر تک ہی اٹھاتے تھے جیسے کہ یہ بات بڑی روایات بتلا رہی ہیں اٹھاتے تو تھے یہ تو اس مسئلے کے مطابق یعنی آ... عباعرات وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے لیکن کوئی تعین نہیں ہے بس صرف اٹھا دیتے تھے تو اب کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خود ہم کچھ مطلق کو بھی اسی مقید پر محمول کام کر کے ہم یہ کہیں روایات کی بنیاد پر کہ آپ ہاتھوں کو کانتا پہنچاتے تھے شام تک ایک روایت ایک تو اس کا مطلب یہ مطلب ہے جو مطلب والی ہے اس میں یہ احتمال ہے دوسرا جو احتمال ذکر کیا ہے بعض حضرات نے اور جو ہم حاوی رحم اللہ علیہ وائے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو علا جب آپ سے مراد اقامت کے درمیان میں آپ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز سے پہلے پہلے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر اس کے بعد جب تک گرے دہیما کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ جو اٹھاتے تھے وہ کہاں اٹھاتے تھے شام تک دو اہتماد یعنی یہ ذکر ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اسی پر محمول کر کے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ذکر کیا ہے مطلق کہ آپ صرف ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک اٹھاتے تھے ایک تو ہم اس کو بھی محمول کریں گے ان احادیث کی روشنی میں کہ آپ ہاتھوں تک ہی اٹھاتے تھے دوسرا استعمال یہ ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھوں کو اٹھانے کا جو تذکرہ ہے تو مرا کی روایت میں ہے وہ وہ والا ہے کہ آپ نماز سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے دعا کے لیے ٹھیک ہے یہ احتمال ذکر کیا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد نماز شروع کرنے لگتے تھے تو نماز کے لیے پھر الگ سے تقریر تحریمات کے لیے کیا کرتے تھے ہاتھ اور جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ اتنے بنانا نہیں ہوتے تھے صرف کیا کرتے تھے اٹھا لیتے تھے اب جب یہ بات ذکر کر دی تو اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا کیا کرنا دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے یعنی تقبیر تعلیم سے پہلے پہلے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں تو باد نے ذکر کیا ہے معجمل اوسط کی روایت کے مطابق کہ اس میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ تقریر تحریموں سے پہلے ہاتھ ہاں اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے لیکن اس کے دو جواب دیے ہیں ایک تو یہ کہ اور اقامت کے درمیان جو دعا تھی وہ پہلے زمانے میں مشروع تھی بعد میں وہ منسوخ قرار دے دی گئی اذان اور اقامت کی جب تک یعنی اذان اور اقامت مشروع نہیں ہوئے تھے اس کو یوں تعبیر کر لیں کہ اذان اور اقامت کی مشروعیت سے پہلے پہلے تو ایسا تھا کہ تقبیر تحریمہ سے پہلے کیا ہوتا تھا یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا لیکن اس کی مشروعیت کے بعد کیا ہو گیا یہ تقبیر تحریمہ سے پہلے جو ہے وہ کیا ہو گیا یہ جو دعا کی جاتی یہ ختم دوسرا جواب یہ ہے کہ جو مہدیشین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ اقامت اور تقبیر کے درمیان ہزار اقامت میں تو ظاہر سی بات ہے کر سکتے ہیں اقامت اور تقبیر کے درمیان جو دعا کی روایات ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہیں اقامت یعنی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اقامت ہو جائے اور اس کے, اقامت کے بعد اور تقبیر سے پہلے پہلے میں جس کو کہہ سکتے ہیں جن جن روایات میں ہے یہ ضعیف ہے لہذا مطلب لہٰذا استعمال نہیں کیا جا سکتا اب پھر کافی بات رہ جائے گی پھر ایک ہی احتمال والی کہ وہ استعمال ہونے بھی کرتے ہیں چونکہ جناب حدیث میں مقید ذکر ہیں ہم اس مطلق والی کو بھی سکر محمول کر کے دیکھیں گے, گے تو فقال ورفا فی فتح فی کے ما فی حدیث اس کا تذکر کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی عدیزہ ہے اس میں جو ذکر ہے لہٰذا رفاطۂ مدن جس میں یہ بات ہے کہ آپ سلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے آنکھوں کو کھینچ کے اٹھا لیتے تھے پیدارے کا ذکر جس میں اس حدیث میں آگے منتقا کا تقررہ نہیں ہے نمبر اب اب دو حدیث یہ بھی احتمال ہے جو رقو وہ کیا ہو نماز سے پہلے پہلے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہو اور سمجھلا بابائی اس کے بعد آپ الگ سے تقبیر کہتے ہو اس کے لیے نماز کے لیے من کے بھئی ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں دوبارہ بہرا من کے بھئی تو اس دوسرے استعمال کا فلاسہ یہ ہوگا کہ پہلے ہاتھوں کو مطلب اٹھاتے تھے دعا کے لیے جس میں کوئی تحریر نہیں تھی کہ شاموں تک یہ اس سے اوپر لیکن دوسری مرتبہ جب آپ ہاتھوں کو تقبیر تحریمات بھی اٹھاتے تھے تو وہ کیا ہے پورا شام تک اٹھاتے تھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت دوارے لیے ہاتھ اٹھانے پر محمول ہوگی وہ حدیث اور اس کے بعد حضرت عبد اللہ یہ حضرت علی کی ہے اسی طریقے سے اور جو روایت ہے وہ کس طرح پیدا کرے گی دعا کے لئے آفار، کہ ان آفار کا کے درمیان کوئی تعرف اور تضاد باقی نہ رہے تو نہیں رہے گا جب یہ ثابت ہی نہیں روایات ہیں اس باب میں کہ اقامت کے بعد اور تقبیر تعلیم سے پہلے یہ دعا اگر کہیں روایات میں ہے بھی تو اس کو محضی نہیں کہتا ہے کہ تمام روایات کیا ہے ظاہر ہے کیا یہ ہے کہ یہ ابتدائی زمانے پر معمول تجرب اذان اور مشرویت نہیں تھی تب تو اس کی مشہری کے بعد کیا ہو گیا لہٰذا اب ہم یہی کہیں گے کہ وہ جو مطلق مدن وہ کس پر معمول ہے کسی پر مقبول ہے کہ ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے وہ کہاں تک ہے جیسے کہ شوافے کہتے ہیں اور دیگر جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک ہے وہ زنین تک ہے تو اس کے مطابق پھر اس ہم اس پر محبول کریں گے آخرون یہاں سے آگے اور ان شاء اللہ آئیں گے آپ کے سامنے ان شاء اس کو پھر پڑھیں گے فآخر